السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احباب ذی وکار اللہ رب العزت کے انسان پر بے شمار احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو مال اور دولت سے نوازتا ہے انسانی ضروریات کو بشری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے جنس کے بدلے جنس اشیاء کے بدلے اشیاء یا سونے چاندی و دینار اور دولت کے بدلے چیزوں کا تبادلہ یہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے اور شریعت کے جو پانچ بڑے مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کسی بھی انسان کو جو بھی مال کمانا ہے حلال طریقے سے کمائے مناسب اور حلال جگہوں پر خرچ کرے کسی بھی انسان کا کمایا ہوا مال جو اس نے محنت سے تبود سے آسانی سے نہیں بلکہ کابج کر کے کمایا ہے اس کے مال کو کسی بھی انسان کو اجازت نہیں ہے کہ غلط طریقے سے لے قرآن مجید ہے یہ سورت توبہ ہے اللہ ہر کو عزت فرماتے ہیں یا دینا آ معلوم مومنوں ایمان والوں ان نقطیر من الحبر رحبان بے شمار لوگ جو قوموں کے رہبر ہیں رہنما ہیں پیشوا ہیں مقتدا ہیں اور رہوانیت اختیار کیے ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ یا دنیا داری سمجھانے کے لیے دین سمجھانے کے لیے لیا کلوم نہ اموال انا ان لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ یہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اوور آل ایک حکم دے دیا لا کھولو اموالکم بینکم بالباطل تم نے کسی بھی غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہیں کھانا جتنے بھی رسپے تھے سارے بند کر دیے گئے چوری کو فراڈ کو رشوت کو ڈاکے کو دھوکے کو ملاوٹ کو یہ چیزیں منع کیوں ہیں اور حرام کیوں ہے تاکہ کسی کا مال جو اس نے محنت سے کمایا ہے اور اللہ نے اس کو عطا کیا ہے کوئی دوسرا بندہ کسی غلط طریقے سے اس میں ہاتھ نہ نہ ڈالے اسی طرح جس نے کمایا ہے اسے بھی کہا گیا کہ غلط جبوں پر خرچ مت کرنا قیامت کے دن تجھ سے پوچھا جائے گا ان مال ہی مین عینا اکتصب وفیما انفت کہ تم نے یہ کمایا کہاں سے تھا لگایا کہاں تھا کمانے والے پر بھی ذمہ داری ہے جہاں لگانا ہے اس کا بھی ادراک اور احساس ہے اور کسی دوسرے کو بھی آپ کے مال میں دولت میں انوالب نہیں ہونے دیا سوائے ایک جائز راستے کے اور وہ جائز راستہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے عموماً تین طبقے بنائے ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اصحاب مال دولت مند ہے دوسرے وہ ہیں جو متوسط ہیں اور ان کی زندگی کا گزارا چل رہا ہے اور تیسرے وہ ہیں کہ جو کبھی مسکنت میں کبھی فقیری میں مسکینی یہ ہوتی ہے کہ آپ محنت کریں کاروبار کریں لیکن آپ کی آمدن اتنی ہو اس سے آپ کی جائز ضروریات بھی پوری نہ ہوتی ہوں تو یہ مسکین نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ نے اسے سورہ میں جب جناب قدیر کا ذکر فرمایا تو وہاں جن مسکینوں کا ذکر کیا تھا ان کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ یا میرونا پلوار ان کی کشتی ہے ملکیت ہے کاروبار کرتے ہیں لیکن ہے مسکین مفسرین نے اسی لیے لکھا کہ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جو کمائے پیسہ بھی ہو لیکن اس کی جائز ضرورتیں وہ پوری نہ ہوتی اور فقیر وہ ہے جو بالکل کنگلا ہے خالی ہاتھ ہے نہ جاب ہے نہ کوئی کاروبار ہے نہ مال ہے نہ متا ہے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ امیروں کو دے کے انہیں بھی آزماتا ہے اور غریب کو نہ دے کے آزماتا ہے اور اس کا فیصلہ ہے کہ میں امیر کو دوں گا اس کی آزمائش ہے کہ میں نے اس کو امیر بنا دیا دوسری آزمائش یہ ہے کہ اسے ہر سو کے پیچھے اڑائی روپے نکال کے غریب کو ڈھونڈ کے اس تک پہنچانے ہیں یہ جی اس کی دوسری آزمائش ہے اور غریب کی آزمائش یہ ہے کہ وہ میرے شکوے نہیں کرے شکر کرے اور میں نے اسے جہاں رکھا ہے اس میں کوئی بیتری ہے اگر اس کو امیر بنا دیا جاتا تو شاید اس کی حیثیت یا اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی جو اس کے حق میں نہ ہوتی دولت کو اللہ تعالی نے دے کے جو جائز راستے رکھے ہیں آج ہم ان کی تھوڑی تفصیل بڑھیں گے اور کتاب اللہ میں لگ بھگ تیس جگہ ایسے مقامات ہیں جہاں مالک الملک ہمیں صرف یہی حکم دیتے ہیں کہ لوگوں تمہارے ذمہ نماز بھی ہے زکات بھی ہے یہ آپ لوگ اگر پرانے مجید کو جب تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو جو جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں ان کو ایک نظر دیکھیے یہ سورہ بکرا ہے آیت نمبر تینتالیس میں اللہ فرماتے ہیں وہ عکیم اسلام وہ آت تم نے نماز کو قائم کرنا ہے زکات دینی ہے یہ زکات کیا ہے اور کیوں ہے تھوڑی دیر میں ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اسی طرح آیت نمبر تراسی میں اللہ یہی لفظ استعمال کرتے ہیں کافی سارے حکم دیکھے کہ بنی اسرائیل تم یاد کرو ہم نے تمہیں توحید کا حکم دیا والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا حکم دیا قریبی لوگوں پر یتیموں پر مسکینوں پہ خرچ کرنے کا حکم دیا وقول و لنار اور لوگوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آؤ یہ بھی حکم دیا وہ عکیم اسدا و تمہیں نماز بھی قائم کرنی ہے زکات بھی دینی ہے اسی طرح آیت نمبر ایک سو دس میں بھی اللہ نے یہی حکم دیا ہے وہ آت الزکا آیت نمبر ایک سو میں بھی اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو نیکی کرتے ہیں نیکی یہ نہیں کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر لیں مشرق کو منہ موڑ لیں نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان ملائکہ کتاب اور نبیوں پر ایمان وہ آلہ حبی اور محبت کے ساتھ مال کو خرچ کرنا کن لوگوں پہ رب ابل یتام ابل مساکین مبن سبین وساحلی و فرقی ان لوگوں کو دیکھے وہ حکام صلاح و آت یہ وہ لوگ ہیں نیویاں کرنے والے کے جو نماز پڑھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں الغرض پورا پرانا انہیں آیات سے بھرا ہوا ہے لیکن زکات کیا ہے یہ عربی کا لفظ کسی چیز کو پاکیزہ خاطر اور دل سے دینے کا نام ہے جس چیز کو آپ محبت سے دیں وہ آبی جو چیز محبت سے نہیں دی جائے گی جبر سمجھ کے اقرا سمجھ کے مجبوری سمجھ کے وہ آپ کے مال کو پاک نہیں کرے گی جو دینا ہے رب نے دل سے آپ کو اپنی رحمتوں سے دیا ہے آپ سے قرضے ہنسنا مانگا ہے تو غریب کو دل سے دینا ہے پھر مال پاک ہوتا ہے اور دوسری چیز کہ اللہ نے جن جن جگہوں پہ جو جو مانگا ہے وہ آپ نے نکالنا ہے ہمارے ہاں ہر چیز کے اوپر جو ٹیکسز ہیں ان کے بارے میں اگر آپ احادیث کو پڑھتے ہیں تو قیامت کے دن جن لوگوں کو نجائز لوگوں کے مال ہتھیارے کی وجہ سے پکڑا جانا ہے اور ان کے گرے بانو تلک غریبوں کے ہاتھ ہونے ہیں ان میں سے جبری وصولیاں اور یہ بلا وجہ کے ٹیکسز یہ مطالعہ اگر کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بڑے واضح ہیں کہ غلط ایک آدمی جسے اللہ نے مال دیا ہے اسے کیا کیا دینا ہے اور کس حیثیت سے دینا ہے اس چیز کا ہم آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں کے ساتھ جسے مالک الملک نے بندوں کے اوپر ضروری قرار دیا ہے پرانے مجید کی آیتیں آپ نے سنی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے بنی الاسلام علی خمس اسلام کو جس بنیادوں پہ قائم کیا گیا ہے ان میں سے ایک زکات بھی ہے اگر اسلام کو صحیح معنوں میں نافذ العمل دیکھنا چاہتے ہیں سیفٹی اور سیکورٹی لوگوں کو ملے تو زکات دی جائے اور آپ نے جب حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو انہیں تیسرے حوالے سے جو بات کی تھی کہ ان کو کہیے ان اللہ علیہم صدقہ فہم والدین توخذ من اغنياءهم فترد على فقراءهم یہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ ان لوگوں کو بتانا کہ اللہ نے تمہیں جو مال دیے ان مالوں میں صدقہ ہے زکوۃ ہے ان مسلمانوں کے امیروں سے لیا جائے گا اور انہی کے غریبوں کو دیا جائے گا زکوۃ صرف مسلمانوں کے لیے مسلمانوں سے لی جائے گی اور مسلمانوں پر لٹائی جائے گی اور کے بعد یہ شرطیں کیا ہیں کب لینی ہیں؟ دو شرطیں ذہن میں رکھیے گا شریعت آپ کے مال کو جبرن نہیں لیتی مجبور نہیں کرتی پہلی چیز جب آپ کا مال نصاب کو پہنچ جائے نصاب کتنا ہے یہ ہم تفصیل سے تھوڑا لیں گے اور دوسری شرط وہ آل علیہ ایک سال گزر گیا ہو وہ سامان وہ مال آپ کے استعمال میں نہ آیا ہو یعنی وافر ہو اضافی ہو اور ایک لیمٹ تک پہنچا ہوا ہو یہ دو شرطیں ذہن میں رکھ کے زکات کے ساتھ بڑھئے گا پہلے اس کا شریک طریقہ دیکھ لیں کہ کسی بھی حکومت کو افراد کو کیا کرنا چاہیے نمبر ایک حکومت اپنی سرپرستی میں عاملین مقرر کرے گی جو زکات کو کولیکٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے کولیکشن سے پہلے جو ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کا جہاں مال ہے مویشی ہیں دولت ہیں حساب ہیں کھاتے ہیں یہ کرندے وہاں جائیں گے ان کا جائزہ لیں گے ججمنٹ کریں گے سروے کریں گے اسٹیم لگائیں گے تخمینہ لگا کے اس کی زکات ان کو بتائیں گے کہ کتنی ہے. اور जाएगी ان سے لیں گے और نہ بالکل ردی مال سے لی جائے گی اور نہ بالکل اچھے اور بہترین اور عمدہ مال سے بلکہ درمیانے سے زکات کو اکٹھا کیا جائے گا اور چوتھی چیز زکات کے لیے الگ, الگ الگ لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا کہ کرندہ چائے ایک کے پاس جو ہے بیس ہے دوسرے کے پاس بیس ہیں زکات لگتی نہیں بکری ہیں مسئلہ لیکن دونوں بھائیوں کا مال اکٹھا کریں تو 40 بنتے تو ایک بکری ملتی جو الگ ہے انہیں اکٹھا نہیں کیا جائے گا اور جو اکٹھے ہیں انہیں الگ نہیں کیا جائے گا انہیں الگ نہیں کیا جائے گا تاکہ نہ لوگوں کا نقصان ہو نہ غریبوں کا نقصان ہو اور بیت المال کا زکات اکٹھی کر کے بیت المال میں لائی جائے گی اور بیت المال میں جب آ جائے گی تو پھر حکومت جو غریب لوگ ہیں مسکین ہیں ضرورت مند ہیں مستحق ہیں ڈیزرونگ ہیں ان لوگوں کی باقاعدہ سرپرستی کرے گی اور جیسے تنخواہ ملتی ہے ایسے ان لوگوں کا مشاہرہ ان لوگوں کا راشن ان لوگوں کی ضروریات زندگی کے لیے ان تلک وہ پیسہ با عزت طریقے سے جائے گا اور یہی اسلام کی منشا ہے لیکن ہمارے جو کہ ایسے نہیں ہے لہذا ہمیں خود دیکھنا پڑتا ہے اپنے اموال کو اور پھر ان کے اوپر نظر رکھ کے خود لوگوں کو تلاش کر کے ان تک پہنچنا ہوتا ہے آئیے زکات کے مستحق کون ہیں پہلے یہ دیکھ لیں پھر زکات کن چیزوں میں سے دینی ہے کیسے دینی ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سورج توبہ کی ہے بچاٹ میں فرماتے ہیں سداقات کو لل فکارا اول یہ زکات یہ صدقہ یہاں صدقے سے مراد برت زکات ہے لل ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل بیچارے کنگال ہیں مجبور ہے ایک ہے پیشہ ور لوگ جو آپ کو خالی نظر آتے ہیں بسا اوقات لاکھوں پتی کروڑوں پتی ہوتے ہیں نہیں جو لوگ فقیر ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے نہ گھر میں نہ باہر نہ پہننے کو نہ لینے کو نہ سروائیو کرنے کو نہ چلنے کو والمساکین اور وہ لوگ جو محنت دہاڑی تغاری کرتے ہیں تھوڑے بہت اپنے جاب کے سلسلے بھی ہیں لیکن جائز ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ان کو زکات دی جائے گی تیسرے نمبر پہ ول عام جو حکومتی کرندے ہیں جو زکات کو جمع کرنے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے وقف کیا ہے اور ان کے دن رات اسی سلسلے میں ان کو بھی زکات میں سے تنخواہ دی جائے گی والمعلفت اللہ قلوب وہ لوگ جن کے دلوں کو معروف کرنا مقصد ہے نیو مسلم ہیں ان کے لیے مسائل ہیں اپنے گھروں میں رشتے داروں میں ان کے لیے بھی وہ فلم اور ان لوگوں کے لیے کہ جو گرد ان کی بندی ہوئی ہیں قید میں ہیں یا وہ غلام ہیں تو انہیں آزادی دلوانے کے لیے بھی زکات کا مال لگے گا ول وہ انسان جو مالدار تھا لیکن چٹی پڑ گئی مکان گر گیا نقصان ہو گیا اور بیچارہ بالکل زیرو ہو گیا لکھ پتی کا کٹ پتی ہو گیا ایسے انسان کو سہارا دینے کے لیے بھی وہ بھی اللہ اور اللہ کے رستے میں جتنے بھی منصوبے ہیں خیر کے بھلائی کے ان میں بھی اور وہ اپنی ایک آدمی اپنے علاقے میں تو مالدار ہے لیکن مسافر تھا جیب کٹ گئی واپس آنے کے لیے اس کے پاس ہے کچھ نہیں تو پھر ایسے بندے کو بھی زکاة دینی ہے فریدت یہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے فرض ہے واللہ علیم حکیم اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے امیر کو دے کے پھر اس کے ذریعے سے مانگ کے غریب کو کیوں دلوایا ہے اللہ کی حکمتیں ہیں وہ حکیم ہے وہ بہتر سمجھتا ہے اگر سب ہی امیر ہوتے تو کوئی دوسرے کا کام کرنے والا نہ ہوتا سب ہی چیئر پہ بیٹھنے والے ہوتے گاڑی کے نیچے لیٹنے والا کوئی نہ ہوتا خیر ان کی وضاحت ہم نے ذکر کر دی اب آئیے کہ یہ جو زکات ان لوگوں کو دینی ہے اس میں ہمیں کن کن ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے اور کن چیزوں پر زکات ہے فکا اور محدثین کہتے ہیں کہ چار چیزوں پر آپ کو زکات دینی ہے چار طرح کی چیزیں پہلے نمبر پہ فصلیں سبزیاں پھل اور اناج کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان پہ زکات نہیں ہوگی جو چیز ستاو نہیں کی جا سکتی اس پہ زکات بھی نہیں لیکن یہ بہت کمزور ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سبزیوں میں پھلوں میں اتنی دولت سے نوازا ہے کہ جتنا اناج میں بھی نہیں ہوتا لہذا یہ مال جب نسان کو دوسری طرح سے پہنچ جائے وَعَادُوا حَقَّهُ ہٹ کا تو اس کی زکات کب دینی ہے جس دن آپ نے اس کو لینا ہے توڑنا ہے یاد رہے کہ اناج کی کٹائی تقریباً ایک دفعہ ہی ہوتی ہے۔ لیکن پھل اور سبزیاں مختلف جو ہے دنوں میں ان کو لیا جاتا ہے ہاں لیکن دینا کب ہے فوری دے دیں جب ابھی کھیتوں میں ہے ابھی گھر میں نہیں لائے کیونکہ جب گوداموں میں چیز آ جاتی ہے تو پھر اس کو نکالنا اور دینا بھی مشکل ہو جاتا ہے اناج میں اور پھل میں اللہ فرماتے ہیں یا دینا آفکئی بات کا سب تم خرچ کرو جو تم نے کمایا ہے اور ہم نے زمین میں سے تمہارے لیے جو بھی پیدا کیا ہے اس کی زکا کو اور آئےت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں سے نوازا ہے عطا کی ہے غریب کا بھی دل کرتا ہے کہ اس تک پہنچے تم بےآ دیتے ہوئے ماٹھا مال نہ دینا کہ اگر تم غریب ہوتے کوئی چیز تمہیں دی جاتی تو تم وہ کبھی نہ لیتے لہذا بالکل حقیر مال اور ہلکا مال دے کے جان ہاتھ چھڑوانا زکات کے لیے تم نے وہ آج کا ساتے ہی سورہ انعام میں ہے اور پھر اس کے بعد اس کا نصاب کتنا ہے کتنا ہر ہو کتنی سبزی ہو اور کتنا اناج ہو تو ہم نے جو ہے زکات دینی دی بھائیوں پانچ وسک شریعت نے مقرر کیے یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا کاف نکتوں والا وسک یہ وسق کیا ہوتا ہے پانچ وسک آپ کے پاس اناج ہے سٹاک ہے غلہ ہے تو پھر آپ کے زکات اس سے کم ہے تو زکات نہیں ہوگی یہ تقریباً بیس من بنتا ہے بیس من اگر اس کا وزن بنائیں بسک کا تو یہ بیس من ہے لہذا جب جنس آپ کے پاس بیس من ہو یا اس سے اوپر ہو تو پھر آپ کو کیسے تقسیم کرنا ہے اگر بارانی زمین ہے اس پہ آپ کا خرچ نہیں محنت نہیں پانی آسمان سے برسا ہے تو پھر آپ نے اشر دینا ہے یعنی نو من اپنے پاس رکھتے جائیں گے دسواں من دیتے جائیں گے ہر نو من کے بعد دسواں من آپ نے نکالنا ہے کر جب بیس سے اوپر ہو جائے اگر بیس سے نیچے ہے تو پھر آپ پہ فرض ہی نہیں کوئی ویسے دینا چاہتا ہے اس کی مرضی لیکن فرض نہیں اور اگر کنویں سے ٹیوب سے یا پانی پہ کاشت کی گئی ہے ٹھیک لگایا گیا ہے اور دیگر اس کی جو ہے تو وہ نکال کے پھر آپ نے انیس من اپنے پاس رکھنا ہے اور بیسواں من دینا ہے اناج میں سے کہ ہم وضاحت پہلے بھی کر چکے تھے اسے آج پھر سے سن لیں دوسرے چیز ہمارے پاس کیش موجود ہے کیش جو ہمارے پاس ورد کی شکل میں ہے یہ اصل میں رسید ہے سونے کی یا چاندی کی چاندی کو لوگوں نے ختم کر دیا ہے پہلے پیسے جو چلتے تھے وہ درہم یا دینار کی شکل میں تھے درہم سونے کا ہوتا ہے نہیں دینار سونے کا اور درہم چاندی کا لہذا دو چیزیں تھیں یہ دو ہی کرنسیاں مانی جاتی تھی آج کل ہمارے ہر نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہ نوٹ ہے اس کے حامل کو بن دولت پاکستان اندر مطالبہ اس کو اتنا سونا دے گا اتنا سونا حکومت کے پاس ہے اس کا وہ اس کا مالک ہے ہم اس کی رسید دیتے ہیں تو لہذا جب آپ کے پاس سونا ہے تو سونے کے لیے آپ نے ستاسی گرام تقریبا چھیاسی گرام سے کچھ اوپر ہے ملی گرام بنتے ہیں اتنا سونا یعنی ساڑھے سات تولے سونا ہے اور باون تولے چاندی یہ آپ کے پاس ہے یا یعنی اتنی اماؤنٹ ہے یا یعنی اتنی قیمت ہے چاندی کے لیول کی ہو تب بھی سونے کی ہو تب بھی یا یعنی ڈائریکٹ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہیں سونا اگر ساڑھے سات تولا ہے تو آپ پر زکات ہے اس سے ایک رتی بھی کم ہوگی تو زکات نہیں زکات نہیں باون تولے چاندی آپ کے پاس ہے زکات ہے اگر اس سے تھوڑی بھی کم ہے تو زکات نہیں ہے یعنی اگر پوری ہو جائے گی مقدار تو پچھلے پورے باون تولوں پہ پڑے گی اور ساڑھے سات تولوں پہ پڑے گی لیکن اگر اس سے کچھ کم ہے تو شریعت آپ سے زکات نہیں لیتی کیونکہ آپ صاحب نصاب نہیں ہیں پیسے کے معاملے میں چاندی کے معاملے میں تو دوبارہ سنیے سونے کا میں سمجھا دوں بیس دن آپ نصاب ہے میں سے دو ماشا دو ری یا دو گرام یعنی ایک یہ ستاسی گرام ہوتا ہے تو اس کے اوپر پھر آ کر کے زکات ہوتی ہے اور بیس دینار تقریباً پچاسی یا چھیاسی چوراسی گرام ساڑھے سات تولے میں آتے ہیں سات تولے میں اور نصف تولے کا جو اوپر دو گرام دو رتی بنتا ہے تو یہ چھیاسی گرام دو رتی تقریباً ستاسی گرام آپ کے پاس سونا ہے اور اس کی بنیاد ہے دینار بیس دنیا کے اوپر آدھا دینار جو ہے وہ زکات رکھی گئی ہے اب اس کو ہم چالیسواں حصہ کہتے ہیں تو چالیس پہ آدھا پھر چالیس پہ آدھا اور پھر چالیس پہ جا کر کے تو جب ہم یہ دیتے چلے جائیں گے کا وزن جب بنے گا وہ گراموں میں ہم نے نکالا ہوا ہے چاندی کا شمار ہوتا ہے جب ہم نے گراموں میں نکالنا ہے تو چھ سو چوبیس گرام تقریباً بنتے تو کس کے اوپر زکات ہوگی کرنسی کا نصاب سونے کے ساتھ ملایا جائے گا جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا وہ سونا ہے یا چاندی ہے اس کے ساتھ چلا کر کے باقی رہا کہ جو لوگ اس سونے اور چاندی کو سنبھالتے ہیں زکات نہیں دیتے ساتھ ہی میں ان کا انجام بھی سن لیں اللہ فرماتے ہیں یہ سورتہ ہے آیت نمبر چونتیس اور پینتیس اور ذرا تڑپ کے سنیے گا ولدین فدا جن کے پاس خزانے سونے کے اور ہیں سونے کے اور چاندی کے سونے کے اور چاندی کے اور یہ لوگ ولا سبھی للہ اللہ کے رستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک اذاب کی خوشخبری دیجیے قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے بری چیز کی خوشخبری تو نہیں ہوتی لیکن اللہ کا دے کے جب کوئی نہیں دیتا تو پھر اس سے استحزا بھی کرتے ہیں کہ شرم کرو اس وقت کو یاد کرو یہ خزانے تمہارے دھرے کے دھرے رہ جانے ہیں اور تم خرچ نہیں کر رہے عذاب تمہیں ہونا ہے عذاب کی بھی اللہ نے وضاحت دے دی وہ درد کیسی ہوگی یوم یو اڈی ہر نعرے جاننا یہ جتنا سونا اور چاندی ہے جس کی سکاط نہیں دی جاتی اللہ رب العزت جتنی کرنسی ہے میرے پاس آپ کے پاس ہم اس کی زکاف نہیں دیتے اس کو سونے اور چاندی میں قیامت کے دن بدل دیا جائے گا پھر ان دھاتوں کو یوم یوم اڈیا نرے جہنم جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا پھر اس کی پلیٹیں بنائی جائیں گی جیسے استری کے نیچے پلیٹ لگی ہوتی پکوا بےحا جیباہ وہ جلوب ہوں وہ ظہور تین جگہوں پہ ان گرم گرم پگلتی ہوئی دھاتوں کو اور اس کی جو ہے وہ پلیٹوں کو پھیرا جائے گا یہ سب ننگا ہوگا سب سے پہلے جس جگہ پہ پھیرا جانا ہے جیبا ہو ہوں جب کوئی غریب زکات لینے کے لیے مسکین آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے ماتھے پہ تیوڑی پڑتی ہے ہمارا چہرہ بگڑتا ہے ہماری شکل خراب ہوتی ہے جہاں جہاں سلوٹے کپڑے پہ پڑی ہوں استری پھیری جاتی اللہ تعالی قیامت کے دن سونے اور چاندی کی تہتی ہوئی چلتی ہوئی ان پلیٹوں کو چہروں پہ پھیریں گے جبینوں پہ پھیریں گے ماتھے پہ اور دوسرے نمبر پہ وہ جنوب غریبوں کا مال کھا کھا کے یہ جو پاسوں پہ سلوٹے پڑ گئی تھی نا موٹے ہو گئے تھے یہاں پھیری جائیں گے وہ جنوب کے بعد وہ ظہور ہوں اور ان کی کمروں روپا کھٹیوں میں یعنی ان کے چہرے داگے جائیں گے ان کے پاسے سکے جائیں گے اور ان کے لک سکے جائیں گے اور یہ صرف سینگنا نہیں ہے انہوں نے جتنا جتنا جتنا جتنا دبا کے رکھا ہوگا اور لوگوں کا کھایا ہوگا ان کو وہیں سے اللہ تعالیٰ جیسے ہم کہتے ہیں نا دینا رکھ کے جلانا اور جھلسائے جائیں گے اور حدیث بات بھی سنی ہے یہ جناب ابو ہریرا کی حدیث ہے صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بھی جاتی سونے والا ہے جو حق نہیں دیتا جب قیامت کا دن ہوگا سب پہ ہتھ نہ ہو جہنم کی آگ سے پلیٹیں تیار ہوں گی اور پھر ان کو گرم کیا جائے گا جو قرآن نے کہا تھا وہ تینوں چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آگے سنیے کل بردت عیدت لہو پھر یوم انکانہ مقدار ہو فمسینہ الفسنا جب جب یہ پلیٹیں ٹھنڈی ہوں گی ان کو پھر گرم کر کے پچاس ہزار سال تلک کے اس دن میں لگاتار یہی کیا جائے گا اس ظالم کے ساتھ کہ جس نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے غریبوں کا حق دبایا تھا اور پھر اس کے بعد فیصلہ جو ہوگا اللہ معاف کر دے تو شاید جنت مل جائے نہیں تو پھر یہ جہنم میں جانے والا ہے اس کے بعد آئیے کرنسی کا چاندی کا اور سونے کے نصاب کے بعد تجارتی اموال کی طرف بڑھتے ہیں ہم جو ٹریڈ کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں کماتے ہیں اس میں آئیے پہلی چیز جو مال جو پیسہ جو دولت یا جو جگہ یا جو زمین یا جو سواری ہم نے ذاتی استعمال کے لیے رکھی جگہ زمین پراپرٹی پلاٹ سواری اس کے اوپر شریعت آپ سے نہیں پوچھتی بھلے آپ کی کوٹھی وہ کروڑوں کی ہو یا اربوں کی ہو اس کے اوپر شریعت آپ کو کبھی نہیں مانگے گی آپ سے انسان انسان کے بنائے ہوئے قانون میں رگڑتا ہے کیا چھوٹے چھوٹے پلاٹوں کے اوپر یا وہاں آ کے بھی اس کو لے لے لیکن رب آپ کو کبھی نہیں پوچھے گا کیونکہ اس میں سے آپ کا صرف سر چھپا ہوا ہے اس کے اوپر شریعت آپ سے کچھ نہیں لیتی جو آپ کی ذاتی استعمال میں گاڑی ہے گھوڑا ہے سواری ہے دیگر چیزیں اس میں بھی آپ کے زکات نہیں جو تجارتی یا مواد ہیں ان میں سے آپ نے جو مال انویسٹ کیا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کی زکاط دی ہے پھر اس میں سے آپ نے اگر فیکٹری بنائی ہے بطور مثال فیکٹری کی مشینری آپ کی اربوں خرگوں کی ہے مختلف آپ کے جہاں جہاں سرکل ہیں چین بنے ہوئے ہیں تو آپ نے اس کا پیسہ دیا ہوا ہے وہ وائٹ منی ہے زکات کے ذریعے ہی آپ نے اس کو لے کے سارا چلایا آپ کی فیکٹری کے مال کے اوپر اس کی جتنی مرضی ویلیو ہو شہریت کوئی زکات نہیں لگاتی اس کی جو پیداوار ہے وہ پیداوار اس کی پروڈکشن جب اس میں سے اتنا آپ کو بچتا ہے اتنا بچتا ہے جو ادھار ہیں جو ضروریات ہیں جو دینے ہیں ان کو نکال کے جو آپ کا پراپٹ اور منافع ہے وہ سال بھر آپ کے پاس پڑا رہا ہے آپ کے کام نہیں آیا اور وہ سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ گیا ہے دونوں مقداروں میں سے کسی پہ اس کے اوپر آپ سے کرنسی کی ویلو کے مطابق زکات لی جائے گی کچھ لوگ شاید پریشان ہوتے ہیں کہ جناب میں نے یونٹ لگایا ہے وہ اتنے کا ہے میں نے پلازہ بنایا ہے وہ اتنے کا ہے وہ آپ نے وائٹ منی سے بنایا اس کی زکات آپ پہلے دے چکے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں سے جو آپ کی آمدن ہے اس پہ آپ کے سالانہ زکات کی ریشو ہے تجارتی اموال کے اندر میں سے اس کا نصاب اب آئیے کہ اگر تجارتی اموال کے لیے ہمارے پاس مویشی ہیں کچھ لوگ جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں مویشی گائے بکریاں بھیڑے یہ جانور اور ماشاءاللہ ان کا بڑا چوڑا لمبا بسی کاروبار ہے جو آپ نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے جانور رکھا ہوا ہے دودھ کے لیے کھانے پینے کے لیے اور ان کے اوپر آپ پیسہ لگاتے ہیں پالتوں ہیں شریعت ان کے اوپر آپ پیسہ کار نہیں لگاتی چرا گائے ہیں جانور چرتے ہیں اور پھر ان کی تعداد ایک نصاب کو پہنچتی ہے تو شریعت زکات لگاتی ہے بکریوں کا کم از کم نصاب آپ کے پاس چالیس بکریاں ہونی چاہیے تفصیل آگے آ رہی ہے ان میں سے ایک بکری زکات لی جائے اور گائے بھینس میں کم از کم تیس گائے یا بھینسیں آپ کے پاس ہیں تو پھر ان کے اوپر ایک سال کا بچڑا پوری مکمل بھینس یا گائے بھی لی جائے ایک سال کا بچڑا وہ آپ کے اوپر اس سے زکاط کا آغاز ہوگا اور اونٹوں میں کم از کم نصاب پانچ اونٹ ہیں اگر پانچ اونٹ ہیں آپ کے پاس تو پھر اونٹ میں سے ایک بکری لی جائے گی اونٹ نہیں لیا جائے گا یہ مویشی اونٹ گائے بکری اور بھیڑ ان کے اندر یہ چرا گاہوں میں چلنے والے دودھ اور سہ نسل کے لیے جب زکات پہ پہنچیں گے تو ان کی زکات دی جائے گی تفصیل تھوڑی مزید لے لیں تاکہ اگر کوئی پوچھتا ہے تو آپ اس سے بات کر سکیں اور اسے اس بتا سکیں چالیس سے کم بکریاں ہیں انتالیس ہے زکات ہے زکات نہیں ہے یہاں ہیلا بہانا بھی نہیں انہیں دیا جائے گا کہ اگر بکریاں ایک کے پاس بیس ہیں دوسرے کے پاس بیس ہیں چالیس سے کم ہے تو زکات تو نہیں اب کوئی آئے جی اکٹھی کرو تم دو بھائی ہو تو یہ نہیں ہوگا اگر ان کا الگ سیٹ اپ ہے تو دونوں پہ زکات نہیں ہے اور اگر چالیس کی مقدار کو ایک آدمی کی بکریاں یا دونوں کا ریوڑ پہلے ہی اکٹھا تھا تو پھر ان پہ زکات دی جائے گی یہ نہیں کہ زکات کے دنوں میں وہ الگ کر لیں میرے اکٹھے ہو جائے نہ غریب کو دھوکا اور نہ اللہ کو نہ اپنے آپ کو چالیس سے لے کے ایک سو بیس بکریاں اگر ہیں تو آپ پہ زکات ایک بکری چالیس سے لے کے ایک سو بیس تک ایک سو بیس سے بکری اگر بڑھ گئی یعنی چالیس سے کم میں زکات ہی نہیں ایک سو بیس تک جانور چلے گئے ہیں تو اب دو سو تلک آپ کو دو بکریاں دینی ہیں اور دو سو ایک سے لے کے تین سو تلک تین آپ کہیں گے کہ میں ایسی بیان کر رہا ہوں نہیں یہ لوگ موجود ہیں اتنے جانور رکھتے ہیں اور الحمدللہ کاروبار ہوتے ہیں اور اگر تین سو سے زائد ہو جائیں تو پھر ہر سو پر ایک بکری یہ صحیح بخاری میں حضرت انس کی کتاب الزاط میں روایت ہے گائے اور بھینس کا معاملہ تین سے کم ہو تو زکاط نہیں ہے نشاب بھی نہیں بنتا تیس گائیوں پر اگر وہ ہو جاتی ہیں ایک سال کا بچڑا یا بچڑی اور چالیس گائیوں پہ دو سال کا بچڑا یا بچڑی اگر سات ہو جاتے ہیں تو پھر دو بچڑے یا بچڑیاں جو دوسرے سال میں ہوں اور سات سے زائد پہ ہر تیس کے اضافے کے ساتھ ایک سال کا بچڑا اور یوں ہر چالیس کے اضافے پہ دو سال کا بچڑا یہ بھی صحیح بخاری میں تعین کر دی گئی ہے اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی ہے ہمارے پاس الحمد للہ کاروبار لوگوں میں بہت زیادہ ہے اور یہ مہنگے بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی سکاپ بڑے سارے لوگ ہیں, رکھے ہوئے ہیں پتہ ہی نہیں کروڑوں کی پراپرٹی ہوتی, ہوتی اور ہوتا ہے لیکن سکا نکالتے ہوئے پانچ سے لے کے چوبیس تک ہیں تو ہر پانچ اونٹوں پہ آپ کو ایک بکری دینی ہوگی اور اگر پچیس سے پینتیس تک ہیں تو پھر ایک سال کی اونٹ اور چھتیس سے لے کے پینتالیس تک ہے تو دو برس کی اونٹ نہیں سے لے کے سال تک چلے جاتے ہیں تو تین برس کی اونٹنی اکسٹھ سے لے کے پچہتر تلک چار سال کی اونٹنی اور سے نبے تلک دو برس کی دو گونیا ایک سو بیس کی دو اور سے ہر چالیس پر جیسے جیسے تعداد بڑھتی چلی جائے گی دو برس کی اونٹنی اور ہر پچاس پر تین سال کی اونٹنی یہ بھی صحیح بخاری میں کتاب و کے اندر حضرت انس سے مربی اب یہ چیزیں ہم نے پڑھ لی کہ زکات دینی ہے زکات فرض ہے زکات کے فوائد کیا ہیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ اگر تھوڑا وقت ملا تو میں آخر میں ذکر کروں گا اور نہ دینے کے جو نقصانات ہیں ان حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے لیکن جو لوگ زکات کے اوپر انکار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں ان حوالے سے بھی ذرا تھوڑی تفصیل لے لیجئے ابھی آپ نے جو سورج توبہ کی دو ایتیں ہیں سنی یہ سونے اور چاندی کے بارے میں تھی اب آئیے ان لوگوں کا بھی حال پتا کیجیے جن کے پاس جانور ہے اور وہ اس کی زکات نہیں دیتے پہلے اونٹوں کی خبر لیجئے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ بھی اونٹ رکھتا ہے زکات نہیں دیتا اور ان کو اپنے پاس لیتا ہے جب کل قیامت کا دن آئے وہ کر کر کاؤ کریں اس کے پاس ایک جانور بھیجا جائے گا جو اللہ کا اپنا تیار کر دا. اسپیشلی لمبے لمبے سیم نوکیتے چیر دینے والے اور ان کے اندر اس کے پورے کے پورے لشکر بھیجے جائیں گے خاندان کا خاندان جتنے کہ اس نے وہ زکام نہیں دی تھی اس کے سارے جانوروں کو تیز سینگ لگا کے اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا اور یہ اکیلا معاشر کے میدان میں ہوگا وہ اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے اپنے چبروں سے اور دانتوں سے کاٹیں گے اور سیپو سے ماریں گے کلے اور یہ سرکل بار بار اس کے اوپر چلتا رہے گا پچاس ہزار سال تک اس کی یوں درگت بنے گی اور یہ صحیح بخاری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مزید سنیے جس کے پاس گائے تھی یا بکریاں تھی. اس نے سکاف نہیں دی برحال آپ کائن کر کر ایک وسیع اور اس جگہ پہ کوئی بھی اس کا ریوڑ کا ریوڑ پورا لایا جائے گا لے سفید کسی کے بھی سینگ نہیں موڑے ہوئے ہوں گے سینگ موڑے ہوں تو چوٹ ویسی نہیں لگتی ولا جلا اور کوئی بھی جانور سینگ کے بغیر نہیں ہوگا ولا ازبا نہ کسی کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہوگی پوری تیز اور نوکیلی تنو نیہ اور تتاؤ بے اصلا پہا پاؤں سے نیچے رگڑے گے اور سینگ مارے گئے اگر ہم نے بل فائٹنگ دیکھی ہے تو کتنی خوفناک ہوتی اور کتنی پریشان کن ہوتی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں اور جسم جو ہے اللہ معاف کرے یہ لگاتار اس کے اوپر چلائے جائیں گے پچاس ہزار سال تلک یہاں تک کہ ان کا فیصلہ ہو جائے اور مزید سنیے یہ اس وقت جناب ابو عریرہ رسول اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اللہ معاف کرے کہا جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے سکاط نہ دی یہ عام مال کی پیسے کی فرمایا مفت لہو یوم قیامت شجہان اکرا اللہ ایک گنجا سانپ سانپو کی جو خوفناک ترین کس میں ہے ان دنیا میں جتنے بھی خوفناک ان کو چھوڑ کے قیامت میں اللہ کے اس ہزدہ کی لہو زبی بتا دو سیاں نکتے ہوں گے سر پہ یو تبی بہو یہ قیامت کے دن اس کو چک کر کے اس کی سانسیں بند کرے اور جب گلا دبائے گا اور اس کی منہ سانس لینے کے لیے تنگ ہوگی اکڑے گی اور کھلے گی تو یہ کیا کرے گا سو بلائی یعنی شد یہ اپنے سے اس اس سے کے جبڑوں کو کھول کے اندر گھسے گا اور کاٹے گا سم یا کلو انا مالو انا کنز میں تیرا وہی مال ہوں جس پہ تو سانپ بن کے بیٹھا تھا اور میں تیرا خزانہ ہوں اور ساتھ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو سورہ عمران کی آیت نمبر ایک ہے اللہ نے جن کو مال دیا ہے اور وہ بخیلی کرتے ہیں وہ یہ مت سمجھے کہ یہ ان کی محنت اور کمائی ہے خیر یہ ان کے لیے اچھا ہے کہ جو دبا کے بیٹھے ہیں جمع کر رہے ہیں بل ہو شر اللہ یہ ان کے لیے بربادی اور تباہی ہے ان نے جو بکیلیاں کی ہیں قیامت کے دن ہم ان کے مال کو ان کے لیے توق بنا دیں یہ توک آپ ابھی سن رہے تھے کہ کس کا بنے گا کیسے بنے گا اور جناب کی رسول سے ہے جو زکاة کا منکر ہے آگ میں جائے گا اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا سیدنا ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ لیا تھا اور بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا کہ اگر ثقافت دینے والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایک بکری کی رسی دیتا اگر وہ ثقافت مجھے نہیں دے گا میں اس سے لڑوں گا مانے انہیں ثقافت بہت بڑا ہی فتنہ تھا لیکن الحمدللہ امت اس پہ اجماع کر کے اکٹھی ہوئی اللہ نے آپ کو مجھے جو ہے اس حوالے سے سنی میں آخر میں جن چیزوں کو ذکر کرنا چاہتا ہوں قانون کے پاس پیسہ تو بڑا تھا مگر اس کی ہسٹری ہوئی اچھی نہیں زمین میں دسایا گیا رضی اللہ تیرا کو کے پاس بھی پیسہ بڑا تھا بڑی دولت تھی انہیں سخی کیوں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مال کی محبت نکال لی تھی اور اللہ کے رستے میں خرچ کیا تھا سخی بندہ پیسے اکٹھے کرنے سے نہیں بنتا مالدار تو ہو سکتا ہے دولت مند کہلوا سکتا ہے لیکن سخی کب ہے جب اس کے دل میں اس کی محبت نکلے اور پھر وہ اسے بانٹے اور نکالے اور اسے نکال دیں پھر جا کر کے وہ سفی بنتا ہے دیکھیے وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے جب شام سے ان کا لشکر روانہ تھا اونٹوں کا کافلا تھا کاروان تھا اور یہ گندم انہوں نے منگوائی تھی تو مکے والوں نے ایڈوانس اس کے ریٹ لگائے تھے کہ جو کافلا وہاں سے روانہ ہے ہمیں خبر مل گئی ہے کہ اس پہ گلہ کیسا ہے تو انہوں نے کہا تھا کیا دیں گے بولی دیتے دیتے جتنا ریٹ وہاں سے لیا تھا قیمت خرید کو دس گنا بڑھا دیا گیا تھا اور مکے کے تاجروں میں بولی لگا لی تھی جناب اس تمام اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملہ بولا تھا میری جس سے بات ہو گئی ہے اس نے دس گنا سے بھی زیادہ پرافٹ دینے کا وعدہ کیا دس گنا سے زیادہ پرافٹ دینے کا وعدہ کیا تو بڑے حیران تھے وہ تاجر کون ہے جو تجھے دے گا اور جب ان کا کاروان آیا اور انہوں نے سارا بیت المال میں اتروا دیا غریبوں کے لیے تو آپ یقین کریں ان لوگوں کو پھر کہ اس مال ہوا کی تو تو ہی اللہ تعالیٰ سے دل مانگے مال تو اللہ نے دیا اللہ سے جب مال مانگے دولت مانگے تو برکت والا مانگا کرے برکت والے مال کی یہ خوبی ہے کہ اللہ دینے والا دل دیتا ہے اور مال میں برکت آتی بھی پاتا ہے جب اس کو خرچ کیا جائے کیوں اس حوالے سے اس کے کچھ فوائد دیکھے یہ یہ زکات کے فوائد میں سے پہلی چیز کہ قرآن ہمارے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے زکات بھی فرض ہے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی بجا آوری دیتے ہوئے کتنا دل مطمئن ہوگا کہ یار میں نے اللہ کے حکم کے مطابق کام کیا ہے میں نے رب بھی مانی اور دوسری بات مال کی محبت کی ترجیح کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب آ جائے گی زکات دینے والا منعم کا شکر گزار ہوتا ہے اور چوتھے نمبر پہ مال میں زیادتی کا سبب ہے سکات لا ان شکر تم لا <النَّهُ> دا ہو یہ شکریہ کرے گا اللہ تم نے دیا ہے تم نے مانگا ہے میں دے رہا ہوں اللہ اور زیادہ دے گا یہ اضافہ آسمان سے گارنٹیڈ ہے کتنا کبھی برابر کبھی دو گنا کبھی سات گنا کبھی دس گنا کبھی سو گنا سے آگے سات سو گنا یا اس سے بھی زیادہ کی صورت میں بغیر حساب اللہ تعالی نے یہ عطا کرنا ہے وعدے خود اللہ نے کیے ہیں اور چھٹے نمبر پہ ادائی کی ثقافت آخرت کے لیے بہترین انویسٹ کرنا ہے قرآن کہتا ہے نَفْسُمْ مَا قَدَّ مَتْلِغَتْ کل کے لیے کیا بھیجا ہے وہ دے اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ جو آٹھ ذمےدار ہیں زروگ ہیں حقدار ہیں ضرورت مند ہیں وہاں تک اسے پہنچایا جائے اور ساتویں خوبی اس سے مال میں خیر و برکت ہوتی ہے وہ نقصان سے محفوظ رہتا ہے صدق, صدقت من مال سدا کا ممال بڑے سارے میں نے خطیب لوگ ولیب لوگ سنے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بہتر کوئی نہیں بول سکا پوری دنیا میں ایک بندہ دکھا دیجئے جس نے زکات دی ہو وہ ڈوب گیا یہ زکات کی وجہ سے مر گیا ہو. ایسے نہیں ہوا لیکن سود کے ساتھ ہم نے لوگوں کو ڈوبتے مرتے ٹیکسز کے ساتھ ڈوبتے مرتے دیکھا ہے یہاں کتنی خوبصورت بات کی محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر ادائیگی یا زکاف کرنے والے کی ذمہ داری اللہ لے لیتے ہیں اللہ خود اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کے اندر سے یہ ادیس آپ لوگوں نے سنی ہے ایک آدمی گزر رہا ہے اچانک بادل ہو گئے اور بادلوں میں سے آواز آتی ہے کہ جائیے فلاں آدمی کی کھیتی میں جا کے یہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ آسمان سے آواز بادلوں کو دی جا رہی ہے اور ذمہ داری لگائی جا رہی ہے اس بندے کی خوبی کیا ہے پتا تو کرو یہ ساتھ ساتھ دوڑتا ہے بھاگتا ہے اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ, پہ پہنچا دیتے ہیں بارش برستی ہے اور ایک آدمی کھیتوں با میں باغ میں ہے یہ اس سے پوچھتا ہے اللہ کے بندے تیری کیا خوبی ہے کہتا ہے کوئی خوبی تو نہیں اللہ تعالیٰ جو مجھے مال دیتا ہے نا میں اس کے تین حصے کر لیتا ہوں ایک حصے کو اسی پہ واپس کھیتوں میں لوٹا دیتا ہوں دوسرے حصے کو اپنی ضروریات کے لیے رکھتا ہوں اور تیسرا حصہ میں غریبوں یتیموں مستحق لوگوں میں لوٹ دیتا ہوں تو اللہ تعالی میرے سارے سیٹ اپ کا خود ہی نگران ہے وہ خود بیچتا ہے بادلوں کو اور یہاں صحراؤں میں میرے ساتھ جو ہے الحمد للہ کو پریشانی نہیں ہے اسی طرح ایک اور فائدہ کہ زکات شدہ مائر بظاہر کم ہوتا ہے حقیقت میں بڑھ رہا ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں بابا انفتمش تم جو بھی رب کے رستے میں دیتے ہو بظاہر تو اڑھائی روپے سو کے پیچھے کم ہو گئے لیکن رب اس میں برکت ایسی دے گا کہ تمہیں بیماری سے بچا لے پریشانیوں سے بچا لے کیس سے بچا لے جھگڑوں سے بچا لے چوری اور ڈاکے سے بچا لے تو یہ بھی مار میں برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں اور زکات دینے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو مستقل اس آدمی کے لیے دعا کرتا ہے اور کیا کرتا ہے اللہم اللہ یہ جو خلف آدمی ہے نا خرچ کرتا ہے سکات دیتا ہے اللہ اس کے پیچھے ڈھیر لگا دے مال بڑھا دے دولت ڈبل کر دے اللہ اس کے بیوی بچے بی اس مال کو ضائع کرنے والے نہیں بلکہ سنبھالنے والے اور اس کو اچھی راہوں میں لگانے والے بنا دے اللہ اس کی نسلوں تلک جو ہے اس سلسلے کو اور کار خیر کو چلا یہ دعا ہوتی ہے بددعا بھی ہے وہ میں وہاں نہیں بلکہ نقصانات میں چلیں جو نہیں دیتا سکا سن لیں اللہ اس کے اوپر بھی فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو مسلسل کہتا ہے اللہ یہ روکنے والے کے مال کو برباد کر دے نسلیں برباد کر دے کہا تھا خوبصورت کسی نے حرام کھانے سے شکلیں تو شاید نہیں بدلتی نسلیں خراب ہو جاتی شکلیں تو نہیں بگڑتی نسلیں بگڑ جاتی ہیں اور زکات دینا دنیا میں بھی بھلائی آخرت میں بھی بھلائی اور یہ دنیا کی عالمی ویلفیئر سوسائٹی ہے جو قرآن نے مقرر کی ہے فقیروں غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں حاجت مندوں کو باعزت طریقے سے دینے کا یہ سلسلہ ہے اور اس کا چوتھواں پیدا کہ خود کفیل اور کچھ حال معاشرے کی زکات ضمانت ہے اور زکات پورے اخلاق سے بھی پکیزہ رکھتی ہے قسم من اموالهم صدقهن تطهرهم وتزكيهم بها خود قران نے اللہ الرحمان نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے محبوب ان سے زکاتیں لیں ان سے صدقہ لیں ان کے مال کو پاک کریں ان کے معاملات کو اور ان کے اخلاقیات کو میں خود پاکیزہ بنا دوں یہ ذمہ داری اللہ تعالی نے محبوب کے کندھوں پہ ڈالی اور بھائیوں زکات کا ایک بہت بڑا فائدہ قبر سے جب انسان کو اٹھایا جائے گا تو حشر تک لے جانے کے لیے وہ برحان جیسے ہمارے ہاں یہ آٹو نہیں لگی ہوتی اور ہمیں گوگل نے ہمیں دی ہے مختلف جو ہے کے ذریعے تو قیامت کے دن جب نقصہ نفسی ہوگی کوئی جاننے والا نہیں ہوگا ایئرپورٹ پہ بیرون ملک جائیں اور سامنے کوئی کتبہ لے کے کھڑا ہو کہ فلاں حاجی صاحب فلاں چودھری صاحب فلام خان صاحب آپ کون ہیں تشریف لائیے آپ کا ہاتھ پکڑے بیگ پکڑے گاڑی میں بٹھائے اور آپ کو بغیر کسی چیز کے محنت کرنے اور فکر مند ہونے کے منزل مقصود پہ لے جائے تو وہ سجا کا تو برحان یہ سکات دلیل بن کے برحان بن کے آپ کے پاس آئے گی اور سکات رحمت الہی کا سبب ہے وہ رحمتی وس اتک اللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تک سکا یہ میری رحمت بڑی وسیع ہے لیکن دینی میں نے ان کو ہے جو متقی ہیں اور ان کو دینی ہے جو زکات دیتے ہیں اور زکات والا قیامت کے دن اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی غم نہیں ہوگا لہم اجرم وزن ان کے اوپر کوئی ڈر نہیں ہوگا کوئی خوف نہیں کوئی حسن و ملال نہیں کوئی پریشانی نہیں اور اسی طرح زکات دینے والا قیامت کو اپنے عجر کے دیکھ کے خوش ہوگا اللہ یہ ذکر کر کے کہتے ہیں قیامت کا دن دنیا کے اندر بھی اس انسان کو جیسے ایک بیج بونے کے اوپر ایک پودا اگتا ہے اس میں سات آٹھ دس چھلیاں لگتی ہیں ہوٹے لگتے ہیں اور ان ایک کے اندر سینکڑوں دانے ہوتے ہیں جو رب ایک دانے کو اتنے دانوں میں بدلتا ہے تیرے دیے ہوئے اس مال کو رب اتنا وسیع کر دے گا اور زکات دینے والا قیامت کو رش کے ساہے میں ہوگا وہ رج الم تصدہ کبھی یمی نہیں اس بندے نے جو قرض کیا تھا نا اس کا بائیں ہاتھ جانتا ہی نہیں جو دائیں ہاتھ نے دیا تھا صحیح اقاری میں اور زکاة آخرت کی کامیابی ہے اللہ تعالی نے خود کہا ہے اللہزین یقیمون الصلاح ویغتون الزکاة وہم بالاکرتہم یقنون اولائکا على حدن من ربهم وہولائکا ہم المفلحون کی گرانٹیاں انہی لوگوں کو ملی ہیں اللہ کرے کہ ہم زکاة دینے والے اور اس کے نقصانات بھی ہیں کافی سارے تو میں وقت بھی پورا ہو رہا ہے کبھی موقع ملا تو ذکر کر دیں گے جتنے فوائد ہیں ان کو الٹ لیجئے یہ نقصانات میں بھی تحویل ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت سے دلی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے اتنا نواز کہ ہم اس سے باغی یا قارون نہ بنے بلکہ دینے والا دل دے برکتیں دے رحمتوں کا نزول فرما اور الا الحمد ہمارے امیر اگر امارت دی ہے تو ان کو غریبوں کی وجہ سے نہ پکڑ قیامت کے دن پچاس ہزار سال کا دن اور آپ کو پتا ہے کہ جنت میں غریب پہلے جائے گا اور کتنے سو سال پہلے پانچ سو سال پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف اسی لیے رو رہے تھے مالدار تھے مدینے کے بڑے امیر تھے آنسو بہ رہے ہیں صحابہ نے پوچھ لیا آپ تو اشرم مبشرہ میں سے جنت کی کچھ خبریاں ملی ہیں آپ پریشان کے حضرت اللہ اکبر حضرت عبد الرحمن بن اور جب مدینے میں آئے تھے ہجرت کر کے ان بچاروں کے پاس پنیر کی کلو ڈیڑھ کلو کی تھوڑی سی معمولی سی بوٹلی ہوگی جس کو کھاتے پیتے بھی آئے اور یہاں انہوں نے بیچ کے اپنا کام شروع کیا تھا جب وفات ہونے لگی تو وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگے کہ جب آیا تھا تو مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب میں نے سارا کاروبار مکے میں چھوڑا تھا اللہ نے پھر میرے یہ ہاتھ کو پکڑا رام سے نوازا آج مجھے میرے مال کے حساب کا ہی پتہ نہیں مجھے اپنے کھاتوں کا پتہ نہیں دولت کتنی تو کہا پھر رو کیوں رہے ہو تم تو سکاتے نہیں کہتے بس محبوب کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے کہ غریب آدمی جنت میں جتنا حساب مال تھوڑا ہوگا حساب کتاب بھی اتنا ہی تو جنت میں پہلے بھیج دیے جائیں گے بڑے بڑے مال دولت والے روکے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اپنے حساب کتاب نمٹاؤ تو مجھے اس بات سے خوفہ رہا ہے اس لیے رو رو کی داڑھی بھیگ رہی ہے تو بھائی اللہ تعالی جتنا بھی دے جس حال میں رکھے اس پہ کچھ ہونا بھی سیکھیے اللہ نے اور امیروں کو اپنے قرب و جوار اپنے علاقے اپنے خطے ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے اور زکاف کے مال کچھ بڑے اچھے لوگ ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے کئی ہی دن اپنی دکانیں بند رکھ کے مارکیٹیں بند के پورا حساب و کتاب لے رہے ہوتے ہیں کہ پچھلے سال میرے پاس کتنا था تھا کتنا پیسہ تھا کتنے کی हो ہو گئی ہے اس سال कितना کتنا ہے कितना کتنا ہے میں نے دینا کتنا ہے لینا کتنا ہے سب کچھ کر کے फिर کتنا ہے پھر اس کی हैं غریبوں تک پہنچاتے ہیں یہی کرنا چاہیے بھلے وہ کریا نہ ہو کپڑا ہو یا کوئی دوسرا سیٹ اپ ہو تو سالانہ اللہ تعالی نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری رکھی ہے رمضان جیسا مبارک مہینہ ہے اللہ تعالی اس میں ہمارے یہ معاملات کی اصلاح بھی فرمائے اور ہمیں کسی بڑے نقصان سے محفوظ فرمائے دنیا میں قبر نشر حشر میں آسانیاں فرمائے و ماتوفی کی لگے